بڑی بڑی تصویریں اور مورتیاں بناتے تھے خوبصورت خوبصورتی کے لیے یا بزرگوں کے تبرک کے لیے وہ جو آیا نا پرانے پاک میں تابوت کا ذکر آیا تابوت کا اس سورہ بقرہ میں آیا نا تابوت کا ذکر تو تابوت کے اندر کیا تھا وہ میں لکھا ہوا ہے امبیال علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں یعنی ابو امبے علیہ السلام کے تبرکات تھے ان تبرکات میں بعض تصاویر بعض امبے علیہ السلام کی تصاویر بھی تھی یاد دہانے کے لیے یاد رکھنے کے لیے تبرک کے لیے زینت کے لیے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 تصویر سازی اور تصویر رکھنا یہ دونوں جائز قرار دیے گئے تھے کن مقاصد کے لیے یاد رکھنے کے لیے یادگار جس کو کہتے ہیں یادگار لکھو یاد دہانی پر یادگار زینت تبرک و تعظیم کیونکہ تبرک میں تعظیم ضروری ہے اب تبرک کا مطلب ہے تو حصول برکت یہ جو دلائل النبوت ہے امام ابو نائم اسفانی کی اس کے اندر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا یہود رسارا کے پاس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 شراب خوری یہ تمام چیزیں کبھی لے آئے نہیں ہیں و شرک تمام کبھی سے بدتر کبھی ہے اس کی کسی شریعت متعارم ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں رہی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 یہود سے پہلے گم ہو گیا تھا پھر اللہ تعالی نے اس تابوت کو اتارا قرآن پاک میں کیسے ہے ذرا پڑھنا کیا ہے ایات یا کم تابوت ہو فی ہے سکی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا صندوق آئے گا اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سک... سکینہ ہے جو باعث سکون چیز ہے وہ باعث سکون چیزیں کیا تھیں امبیال احم السلام کے تبرکات تھے اور ان میں امبیالحم السلام کی تصویریں بھی تھیں بات نہیں سمجھے میں صرف ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں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 گناہ اور حرام اور کبیرا گناہ کہیں گے لیکن شرک نہیں کر سکتے وہابیت وہابی کی وہابیت ہے اس جہل کی جہالت اور ہمک کی حماقت ہے کہ وہ عبادت کے بغیر بھی الوہیت کے اعتقاد کے بغیر بھی شرک ثابت کر لیتا ہے سمجھ نہیں آئی یار سبحان اللہ میں تمہیں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی ہے ضروریت ہے میں سے تو اس کا جواب دے کہ پہلی شریعتوں میں ہم بیا کی تصویریں قرآن پاک یار فرما رہا ہے لاؤ یار قرآن پاک لاؤ اویار میاں قرآن پاک لاؤ جلدی سبحان اللہ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 یم لہو می شا مہاری بوتھی وجا کلچ ویسا یو آبد شکر و کلی لو یقر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 اور جنات میں سے میں حضرت کے سامنے خدمت میں مصروف رہتے تھے بے رب بے ہی اپنے رب کے حکم سے بے عدنے رب بے ہی حضرت سلیمان کے رب کے حکم سے وہ اور جون میں سے ادھر ادھر کرتا نا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 بلند عمارتیں مسجدیں محلہ کوٹیاں بنگلے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے بنا تھے وہ تماشیلا یہ ہے میرا شاہد اور دلیل تماسیل تمثال کی ہے تمثال مورت کو کہتے ہیں مورتی کو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 بتیس ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور آٹھ سو چورانوے ہجری مین کی وفات ہے اور بڑے جو لطیفے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تفسیر پر ہاشیہ جو ہے وہ محمد بن عبداللہ اللہ گز نوی وہابی ہندوستان کا مشہور وہابی پرانا جس کی وفات ہے بارہ سو ہجری میں بارہ سوانوے محمد بن عبداللہ غزنوی نوی وہابی اور سات منیر احمد وہابی کی تحقیق ہے اور دار و نشر کوتبل الاسلامیہ لاہور پاکستان کی وہابیوں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے اس تفسیر مبارک میں لکھا ہے تماسیل کے آگے سوورل ملائی کا ول وہ اتخاد وہاں مباحن فی شریم فرشتوں کی تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان کے لیے کن کی تصویریں و اور نبیوں کی و تخا دہام مباہن فی شریتے ہم اور ان کو بنانا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 اب باری آ گئی تابوت ایسے ہے نا بولو ریف آیت نمبر دو سو نچاس میں جو اللہ تعالی نے فرمایا وقال نبیت امل کے متابوت فیح سکین تمر کم وکی تم ترک لوس والی کل آئ تل کم کمنی ادرتے تالوت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 وہی وہ نشانی بنے گا اس کے بادشاہ اور سنو میرے بھائی یہاں پر نے ایک بات کرتا چل اس سے پتا چلا کہ پہلے علیہ السلام کوئی جمہوریت اور ووٹوں سے اپنا بادشاہ نہیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی منتخب کرتے تھے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نشانیوں سے بنا لیتے سبحان سے بنتے یا وحی سے بنتے یا کسی علامت اور ایسی نشانی سے جو اللہ اتارتا معلوم ہوا یہ جمہوریت کی لانت انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے خادموں میں بھی نہیں رہی مان سے یہ صرف کفار کی لانت ہے کفار کا شرک ہے جمہوریت کو ثابت کرنا علیہ السلام سے یہ سکولیوں پر لانت ہے کیسے لانتی ہو دیکھو تو صحیح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 تو ان پر عذاب پڑا اذاب اور سزا میں وہ تبرکات وہ رحمت کی چیزیں ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گئیں کس طرح غائب ہو گئی کہ امال کا بادشاہ کافر تھے امال کا قوم تھی امال کا باد قوم تھی ان قوم انہوں نے ان پر حملہ کیا ان کو کوشت و خون کیا مارا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 ہم نے اس کی گستاخی کی ہے ل... تو اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خیر امالکہ کا کو یہ سمجھ آ گیا لیکن یہ وہاں بھی ان سے بھی بات ہیں ہاں <سؤال>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 یہ ہوا کہ سے عام ہو گئیں ڈر گئے مار گئے چھوڑ گئے اللہ ادھر تالوت کا حضرت تالوت کے بادشاہ بننے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے کیا کیا اور امالکہ قوم نے کیا کیا جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے تبری وغیرہ کے حوالے سے یہ تفسیر و علمانی میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تنگ آ کر دو بیل تھے بیل ان کی پیٹھ پر رکھ دیا صندوق ان کو جوڑ کر ٹور دی... چلا دیا اب وہ چلتے رہے جدھر کو رکھو گیا چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے فرما جاؤ اٹھاؤ اور تالود کے گھر میں لے جاؤ <تض> کدھر لے جاؤ ان خبیسوں لانتیوں سے میں پوچھتا ہوں اگر تبرکاتے ہم اگر تبر کاتے ہم اتنی غلیظ چیزیں ہوتی تو خنزیرو بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت سے کافروں سے بچا کر پھر نبیوں کے گھر میں کلا تھا محفوظ کر کے ادھر آ گئے اب بات کو سمجھنا میرے بھائیوں وہ حضرت تالو کے پاس آ گئے اب یہ لکھ رہے ہیں تفسیر روح المعانی شریف میں تاریخوں کی مستند کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں فقال ارباب الاخبار اخبار صندوق و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 سبحان اللہ تو کیا تھے اس کے اندر تماسی لے نبیوں کی تصویریں بھی تھیں ان میں سبحان اللہ کیا نبیوں کی تصویریں بھی تھیں اب میرے بھائیو بات کو سمجھنا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 زمکشری کے حوالے سے یہ و تما تھیل کی تو اس میں کہا ہے سوور اور ملائک او لمبیا و صلاح کانت ومل و مسجدوں میں بنائی جاتی تھی منحاسن من بس خفرن بجاجن و رخامن لراسو فبدون ہوا عبادتیں یہ پہلے میں آپ کو پہلے میں آپ کو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 سمجھ عبادت کی یاد تبرک اور زینت سبحان یہ تین مقاصد میں نے بیان کیے تھے پھر یہ آگے لکھ رہے ہیں پکان اتحاد اور سوور کا شرح جائزن تصویریں ان کی شریعتوں میں بنانا جائز تھا کما کال اب دا ہاک و عب جیسا کہ امام دا جی اور امام ابوالعلیہ تابئی ہیں دونوں انہوں نے جیسے فرمایا سمجھ آ رہی پھر جا کر یہ تصویریں اللہ ما فرما رہے ہیں وارد شرعنا پہلے لکھ رہا شرعی شرعنا ولا فرق سورت و ذات دل و تکن قدال وہ پہلے تصویر جائز تھی پھر فرماتے ہیں ہماری شریعت میں تصویر بنانے والوں کے خلاف بہت جان دپٹ اور رضاب کی دھمکیاں آئی ہی ہیں فرمایا پھر وکانہ یہ تصویر حرام کیوں ہوئی ہماری شریعت میں لے انہو بے مروری مروری زمانے اتنا خاصا حل چاہ لاتو بدو کہ جاہلوں نے پھر ان کو معبود بنا لیا خدا سمجھنا شروع کر دیا اور عبادت کے لائق انہیں کو عبادت خدا کی ہوتی تھی یادگاری اور تبرک کے لیے تصویر انبیاء کی رکھی تھی پہلی شریعت میں پھر جاہلوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس انہی کو معبود بنا لیا و ود آحا پھر آبا پھر دے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ عبادت خانوں میں جو رکھی ہوئی ہیں اسی لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ انہی کی پوجا پاٹ کی جائے شیطان نے پھر ان پر یہ جناب وسوسہ وش ڈالا کہ یہی خدا ہے انہی کی پوجا پاٹ کرو سمجھ آئی کہ نہیں تو فرمایا فشاحت عبادت الاسنا میں عبادت بتوں کی عبادتیں اس طرح شائع ہو گئیں یہ اس طرح عام ہو گئی لوگوں میں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 باقی چیزوں میں وسائل وسائت بنانا جیسے شفات میں بخشش میں شفات شفاعت میں وسیلہ رسول اکرم کی ذات ہے نہیں ہے پھر دوسر, اور دوسرے کاموں میں حاجات میں قضائے حاجات میں ان کو وسیلہ بنانا ان کے وسیلے سے بخشش کی دعا مانگنا اپنے حاجات کے ر... پوری کرنے کی دعا مانگنا اللہ ان کے وسیلے سے بخش دے فلان کر دے یہ وسائل تو شریعت مطالعہ میں ثابت ہیں اور اجماعی ہیں سوائے ابن تیمیہ اور اس کے خبیز ٹبر کے ان کا کسی نے انکار نہیں کیا سبحان کسی نے انکار, انکار, انکار یہ اجماعی اتفاقی مسائل ہے بلکہ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں ابن قیم جو اس کا گھر کا شگرد ہے وہ بھی امداد میں وسائل, وسائل. وسائل ان کو مان رہا ہے شک. اس نے بھی اپنے استادگی مانی تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ محد وساط واسطہ بنانے سے یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے یہ غانت اور جہالت ہے یہ کتے سور سمجھتے نہیں ہیں وما نعبدہم الا اللہ کر بونا اللہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کے مشرق ہونے کی وجہ بتوں کی عبادت ہے مہاد وسیات واسطہ بننا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ما نابود کو پہل رکھا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت بنا کر واسطہ کرتا ہے معبود بنا کر واسطہ بناتا ہے کسی نبی مشرق ہے بدھ کو کیا کسی نبی ولی کو بنائے لیکن ان لانتوں سے ہم کہتے ہیں مسلمان معبود نہیں بنا سکتا بات صحیح ہے محبود واسطہ ہوتا نہیں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 the big